درگ پاک کر لیجیے احمد سلاد علیہ وسلم معاذی سامی عین کے کرام رفیقان ملت کل کے درس قرآن میں سورہ نحل تک آپ حضرات کے سامنے تفسیر بیان کی گئی تھی آج جو سورہ مبارکہ ہمارے سامنے درس کے لیے موجود ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائی حضرات محترم یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں تقریباً بارہ رکوع ہیں اور علماء نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ اعلان نموت کے دسویں سال اس کا نزول ہوا اور اسی سال حضرت خطیقت القبر رضی اللہ تعالا کا مثال ہوا اور اس کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقع معراج سے ہوتی ہے سبحان بیابده لیلا بیابده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد بارکنا حوله ان نہ ہوا سمیع پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے قلیل حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقساط تک لے گئی اور وہ مسجد اقساط جس کے ایک اللہ رب العزت کی برکتیں ہیں اور اس کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ بندہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ لے ان نہ ہوا سمیع پھر بے شک وہ بندہ سمیع اور بصیر دیکھنے والا اور سننے والا ہو جائے اذا محترم سمی سونے بنی اسرائیل کی ابتدا واقعہ معراج کی کرائے آہت کریمہ سے ہوتی ہے مفترین اشاع فرماتے ہیں کہ ندی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج اعلان نبوت کے مار میں شعل کرائی گئی اور حراف گرانی قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو ایک عظیم موجودہ سرکار علیہ صلاح السلام کا ارشاد کیا ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ رات کے قلیل حصے میں آپ نے مسجد اقساط تک سفر فرمایا اور اس کے بعد فرشتوں کے ساتھ برات پر سوار ہو کر آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے پہلے آسمان سے سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ شرما ساتویں آسمان کی طلب آپ نے علوط فرمایا اس کے بعد آپ سدرت المتہا کی خرید ہوئے پھر اس کے بعد تمام فرشتوں کو اور تمام حدود کو وہاں پر ختم کرتے ہوئے سرکار علیہ سراف السلام رف, رف نامی ایک فرش پر سوار ہوئے اور نام مکا کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر آپ نے اللہ رب العزت کی زیارت فرمائی اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت اسی باتیں کو بیان فرماتا ہے سبحان اللہ سراب یاد بھی لئی کہ کے پانچ ہے وہ گارڈ جس نے رات کے مختصر کے حصے میں اپنے بندے کو شیئر کرائی مسجد اقسہ سے لے کر مسجد مسجد حرام سے لے کر مسجد اقسہ تک اب مفصرین فرماتے مسجد حرام سے مراد بیت الحرام یعنی حرام شریف اور مسجد اقسہ سے مراد بیت المقدس اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ سفر تین مہینے کا ہے بعض نے کہا کہ یہ, یہ سفر جو ہے وہ سوا مہینے کا ہے الغرض اس پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ سفر ایک مہینے سے زیادہ کی مصافت کا ہے اور سرکار نے سلام نے رات کے مختصر سے حصے میں طے فرمایا اب اس میں اختلاف ہوا کہ جناب یہ رات کا حصہ کتنا تھا تو علماء اس کے بارے میں شاہ فرماتے ہیں یہ سرکار کا بڑا عظیم معوزہ تھا کہ یہ رات کا مختصر سا حصہ کتنے مختصر پیمانے پر تھا کہ جب سرکار علی اللہ سلام اپنے بستر سے اٹھے تھے آپ علی اللہ سلام نے لوجو فرمایا تھا لوگ فرمانے کے بعد سرکار جب اپنے گیا کے گھر سے روانہ ہوئے تھے تو نبی پاک سر جگہ علیہ سلام ناراج سے ہو کر آ گئے بستر میں گرمی باقی تھی پانی بہ رہا تھا دروازوں کا کنڈا ہل رہا تھا اور اس سے اندازہ لگا سکتا جا سکتا ہے کہ کتنا قلیل حصے میں گویا ہوگر ناراض کرائے گئی یعنی بستر سے اگر کوئی شخص اٹھے تو اس کی حرارت کو ختم ہونے کو چند سیکنڈ کا یہ ہوتے ہیں یا کے گرامی دروازے کے کنڈے کو آپ ہلا دیں تو وہ ہل کر دوبارہ آ کر اپنی جگہ پر ساپت ہو جاتا ہے یہ پانی کو زمین کی طرف آپ گرائے تو پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر اگر آپ ذرا سے تھوڑی دیر تو نہ دے تو وہ پانی کہیں آگے نکل جاتا ہے ندی یہ پاکستہ تعالیٰ علیہ ورما کا یہ عظیم موجا اور اللہ رب العزت کی سبحانیت کا عظیم مظاہرہ ہے کہ سرکار علی سلاسلام کو اتنا بڑا سفر اتنے قلیل مدت میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ابھی پانی بہ رہا تھا بستر گرم تھا کنڈا ہل رہا تھا سرکار آگے تو یہ سرکار کا عظیم معاوضہ ہے اور اس میں سب سے بڑی بات اللہ رب العزت کی شان خبصیت اور شان سمدیت اور شان, اور شان, اور شان سبحانیت کے عظیم مظاہرہ ہے کہ حضرات وقت میں اتنا لمبا اور اتنا طویل سفر کیا جانا کہ بیت المقس چلے جانا وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر کرنا آسمانوں سے لامکان کی طرف جانا لامکان سے دوبارہ لوٹ کر آنا پھر انبیاء کے سے ملاقات کرنا پھر گیا سے آپ سفر فرما کر اپنے گھر کا لوٹنا الگ یہ بالکل اصل محال ہے یہ واقعہ بالکل اقلند محال ہے اور واقعی میں موجودہ کہتے ہی اس کو اکل سے بڑا ہوتا ہے جو عقل سے بڑا ہوتا ہے اور حضرات کی ربی اس لیے اللہ رب العزت نے سرکار بال صلی اللہ لمبا ہوتا علی کی جب مہراج کا سلسلہ بیان فرمایا تو سرکار علیہ سرات اسلام کے مہاراج کو اللہ نے اس طرح نہیں ہی اشار فرمایا کہ اخلاب اب بھی سیر کرائی اپنے بندے کو نہیں بلکہ سبحان کے قلت سے شروع کیا کہ اس ذات نے سیر کرائی وہ ذات سفر کے لیے لے گیا جو ہر ایک سے پاک ہو اور لوگوں نے تم یہ کیوں چڑا اور ایک دوسرے کے ساتھ سما خراشی کر رہے ہو کہ جناب اتنے قلیل وقت میں اتنا لمبا سفر ہونا تو محال ہے اور یہ واقعی میں میرے جیسے آپ جیسے آدمی کے لیے بہت بڑا عز کا مقام ہے بلکہ پورے گویا کے گویا انسانیت کے لیے یہ عز اور انتقاری کا مقام ہے حضرت رات انسان کے اندر وہ فطح نہیں کہ اتنے ترین وقت میں اتنا لمبا سفر گویا کے تحس ہے اگر یہ چیز اللہ کے لیے محال ہو جائے گی تو اللہ کی ذات پہ نش آئے گا اور جب اللہ کی ذات میں نش آئے گا تو اللہ سبحان رہی نہیں رہے گا جب اللہ سبحان ہے تو وہ نش پات ہے جب وہ نش پات ہے تو اس کے لیے ماحول ممکن ہے اس کے لیے محال ممکن ہے وہ اس بات پر قابل ہے کہ اس سے اور مختصر سیرسے بھی اپنے حبیبات کو سر کرا سکتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے سبحان کے لفظ کو ہوئے تھے بیان فرمایا اسی لیے بعض لوگوں نے یہاں پر یہ کہنا شروع کر دیا اگر اس آیت کریمہ کے شروع میں سبحان نہ ہوتا تو واقعہ ناراض ثابت نہ ہوتی اس آیت کریمہ کے شروع میں لفظ سبحان نہ ہوتا تو سرکار کی نیات کا ثبوت نہیں ملتا کیونکہ سبحان کہہ کر اللہ نے سارے اعتراض کو دفاع کر دیا یعنی سیر کرانے والا کون ہے جو عائد سے پاک اور اگر اتنا لمبا سفر میرے لیے عید بن جائے میرے لیے کمزوری بن جائے میرے لیے محال بن جائے تو یہ میری ذات میں عائد ہو جائے گا جب یہ میری ذات میں عائد ہو جائے گا تو ذات پھر سبحان نہیں رہے گی لیکن جب ذات سبحان ہے تو اس کے لیے محال نہیں تو اس کے لیے یہ جی سفر مہان نہیں تو کہا گیا کہ جناب اگر اس آئے تکریما کے شروع میں لفظ سبحان نہ ہوتا تو سرکار صلاح سلام کی میراج ثابت نہ ہوتی لیکن اہل محبت نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ مت کہو کہ اس آیت کریمہ کے شروع میں اگر لفظ سبحان نہ ہوتا تو سرکار کی میراج ثابت نہیں ہوتی بلکہ یہ کہو کہ اگر واقعہ معراج نہ ہوتا تو سبحان کا کامل ضرور نہ ہوتا اگر واقعہ ناراض نہ ہوتا تو اللہ کے سبحان کامل ضرور نہ ہوتا اس لیے کہ ساری دنیا کی کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیجئے جب سے کائنات ابتدا ہوئی ہے اس سے لے کر قیامت تک کا مطالعہ کر لیجیے اتنا اتنا اہم اور اتنا اہم واقعہ آج تک حضرت گرانی اس کائنات نماری کے وجود میں نہیں آیا بلکہ یہی وہ واقعہ ہے جس سے اللہ کا سبحان ہونا معلوم پڑتا ہے تو کہنا یہ چاہیے کہ اگر واقعہ ناراض نہ ہوتا تو سبحان کا کامل ظہور دنیا نہ دیکھ سکتی یا تو اللہ نے واقع ناراض کرا کر اپنے حبیب کو پلک جھپکنے میں سارے کام آپ کی سیر کرا دی اور دوبارہ اپنے گھر پہنچا دیا اور کہاں دیکھو لوگوں جو چیز تمہارے لیے محال ہے, ہے وہ میرے لیے ممکن ہے وہ میرے لیے ممکن ہے اس لیے سرما سبحان یاد ہی لئی لا کہ اعتراض مت کرو چرا مت کرواشیاں مت کرو اس میں ابہام مت پیدا کرو اس میں خوف مت پیدا کرو اس میں بہن مت پیدا کرو اس میں شکوق مت پیدا کرو اور ایک سفر کرا رہا ہے اور کہاں سے لے کر کہاں تک کرا رہا ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا تک کرا رہا ہے اس کے بعد حدیث شریف میں جو وضاحت موجود ہے آسمانوں کی سیر کی اس کے بعد وضاحت موجود ہے سرکار الگ لام تراہی مقامات تک گیا کے پہنچ گئے ایک بات دوسرا یہاں پر میں ایک لوگ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ لفظ میراج اس کا معنی کیا ہے اس کا آسان کمانا ارد پکڑنا بلند ہونا شیڑی کو بھی کہا جاتا ہے بلند ہونا گویا کہ اوپر کی طرف جانا بلندی پانا یہ گویا کہ مختصر طور پر آپ سمجھ لیجئے مفہوم میراج کا اچھا جناب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار کی میراج کیا ہے سرکار کی ناراج کیا ہے کہ سرکار بیتل مقدس پہنچے کیا یہ میراج ہے سرکار آسمانوں پر پہنچے کیا یہ سرکار کی کما کہ شاید نشان درگاہ پڑ لیجیے سرکار گویا کی سدر تر پر پہنچے آسمانوں پر پہنچے کیا یہ سرکار کی شائع ناراض ہے تو ہم رات ایسی بات نہیں کیونکہ ناراض معنی ہے بلندی پانا تو کیا بیت المقدس جانے سے پہلے میرے آقا بلند نہ تھے کیا آسمانوں کی سیر کرنے سے پہلے میرے آقا کی عظمت بلند نہ تھی کیا سدر ترمتہا سے پہنچنے سے پہلے میرے آقا کی گویا کی عظمت بلند تھی تو تھی؟ تو دراصل مسجد آنا آسمانوں پر جانا سدرت المتہا میں جانا یہ میرے حبیب تھی شایا میں شان ماراج نہیں بلکہ یہ تو آسمان کی ماراج تھی یہ تو بیت المقدس کی ناراض تھی یہ تو سدرت المتہا کی ناراض تھی اس لیے کہ مجھے کہنے کیجیے کہ معلوم کی ناراض مصطفیٰ کی شریف پہنچنا ہے مصطفیٰ کی ناراض حبی کے پاس پہنچنا ہے کیونکہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی فربلندی اور ہمارے لیے سب سے بڑا امتیاز دیوار مصطفیٰ ہے کیوں نہیں ہوا کہ گھر سے ہی مسجد اختار لے جایا جاتا مسجد اختر سے سیدھا پھر سرکار کو اللہ کے پاس لے جایا جاتا یہ کہوں پہلے آسمان سے دوسرے آسمان دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے تو اس پر میں حضور غزانی زمار رحمۃ اللہ علیہ جو حضرات گرانی اسلام کے عظیم فلسفی ہیں اور گویا اسلام کو بڑے اچھے عقل کے پیمانے میں لاکر انسان کے دل و دماغ میں راسک کرتے ہیں وہ اس کا بڑا پیارا نقطہ فرماتے ہیں تو یہ کی اعتراض کیا جائے کہ جناب اللہ رب العزت میں اتنا لمبا سفر کیوں کروایا اگر اپنی اجازت ہی کروانی تھی اور میراج کے سببی بھی اجازت کروانا تھا میراج کا سببی ہی اجازت کروانا تھا تو مسجد اختر لے جانے کی کیا ضرورت وہیں سے گیا کہ اللہ رب العزت اور مسجد اچھا لے گیا کیونکہ قرآن منظور اس کا ہو چکا ہے مسجد استا سے گویا کہ آپ کو صدر المتہ بھی نہیں بلکہ نامکا پر لے جایا جاتا اور وہاں پر دیدار سے مشرف کرا دیا جاتا یہ کیا فلسطہ ہے کہ پہلے آسمان پر پھر دوسرے آسمان پر پھر تیسرے آسمان پر پھر ساتے آسمان پر پھر صدر انتہا پر, پر یہ تو مرجہ نہیں تھا کیونکہ سرکار کو ناراج کرانے کا یہ تو مقصد نہیں تھا مقصد تو صرف اپنی جائد کرانا تھا تو اتنا لمبا سفر کیوں ہوا قربان جائیے علامہ سرکار کو پہلے آسمان اٹھایا گیا تاکہ لوگ سرکار کی کو اپنی سنگے اور کہے کہ مصطفیٰ زمین پر رہے تو کو چھوڑ دیا اور کر دیا کہ زمین میری محتاج میں زمین ہوں اور جو آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو اللہ نے دوسرے پرسمانوں کہ کا محتاج حبیب ساتویں پر آ جا کہ چھ کا محتاج تھا حبیب کہیں لوگ یہ نہ کہ آسمانوں کا محتاج تھا کوئی بات اور جنوب شرق مشرق تمام خوشات تمام سیمتوں کو اپنے قدموں تلے راند کر لام کا بنا جا کیونکہ تم میرا محتاج ہے کائنات تیری محتاج ہے تو میرا محتاج کائنات تیری محتاج تو ابھی تیری معیاد کا مقصد یہی تھا تاکہ تیرے مقام کو لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ کائنات مستفا کی محتاج ہے مستفاء محتاج ہے تو اپنے رب کر مصطفیٰ اپنے رب کا محتاج ہے تو حضرت اگرانی اس مفہوم کو قرآن نے بڑے وعدے طور پر ادادر کیا کہ دراصل میراج کا واقعہ حفیقت مصطفیٰ کا ظہور دکھانا تھا اور مقام بتانا تھا کہ سرطار علیہ السلام کا مقام کیا ہے ایک مقام تو میراج میں لوگوں نے دیکھا اہل ایمان نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں اور لذت با رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے دن ظہور ہوگا سرطار کی عظمت کا اللہ کبیرا اس وقت سرکار کے مقام کو ظاہر کیا جائے گا اس وقت بھی یہی سوال اٹھتا ہے کہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ جب امت آئے گی حضرت آدم کے پاس پہنچے گی پچاس ہزار سال کا دن ہوگا سورج بل اس کے قریب ہوگا لوگ پیاس سے بھوک سے گرمی سے ان کی حالت خراب ہوگی وہ سارے جمع ہو کر حضرت آدم کی بار میں پہنچیں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے خلیفہ ہیں اللہ نے آپ قبول بشر کہا تو آپ ہماری سفارش کر دیجیے اللہ کی بارگاہ میں بخاری موجود حدیث آپ ہماری سفارش کر دیجیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ امت جائے گی حضرت آدم کی بارگاہ میں تو حضرت آدم ان سے یہ نہیں کہیں گے تم نے تو شرک کر لیا تم نے تو کفر کر لیا نہیں نہیں وہ کہیں گے ابو یہ زبوی غیری کسی اور کو دیکھو میں تو خود اپنی نفس میں ہوں کسی اور کو دیکھو یعنی وہ دوسرے کی طرف دعوت دیں گے پتہ چلا ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ کی طرف دعوت دینا اگر یہ شرک ہوتا تو انبیاء کبھی ایسا کام نہ کرتے اور نہ ہی احادی سے مبارکہ کے اندر اس واقعے کی تحسین بیان کی جاتی لوگ پھر نور علیہ کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ پھر لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے کہ آپ کو اللہ ابو العزت نے گویا کہ ابو الانبیاء امبیا اکرام کا کا کو دیا ہے اور خلیل کا اللہ نے کو دیا ہے تو آج اللہ کی بارگاہ سفارش کر وہ کہیں گے نفسی رم اللہ غریب میں تو خود اپنے لطف پڑاؤں بہت کسی اور کے پاس جاؤ امت مسا السلام کے پاس وہاں سے حضرت عیسا کے پاس عیسا علیہ السلام کے پاس جب امت پہنچے گی تو وہ کہیں گے ارے جناب اگر شفات کرانا چاہتے ہو آج اگر اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہو تو وہ محمد عربی کھڑے ہیں بحمد اللہ وہ محمد عرب بھی کھڑے ہیں ان کے آنکھوں سے بحمد میں چھپ جاؤ رحمت کو چھپ گے اللہ تمہیں تو یہاں پر بھی یہ سوال ہے کہ جس طرح آسمانوں کا مطلب کہ جب اللہ بات ہے شپا مستفای کریں گے تو حضرت آدم کے پاس کیوں بھیجا گیا جب اللہ کی اجارت ہی کرانی تھی اللہ نے اپنی اجازت ہی کرانی تھی تو آسمانوں پر کیوں اٹھایا گیا اس کا جواب آپ نے سن لیا اب شپاف مستفا نہیں کرنی تھی تو نور اسلام کے پاس کیوں بھیجا جا رہا ہے جب شپاف سرکار نے ہی کرنی ہے تو حضرت عیسی کے پاس کیوں بھیجا جا رہا ہے جب شپاف سرکار نے کرنی ہے حضرت موسا کے پاس کیوں بھج جا رہا ہے تو یہ کہتے لوگ مصطفیٰ نے سفارش کر دی تو کیا ہوا آدم بھی کر سکتے تھے نو بھی کر سکتے تھے ابراہیم بھی کر سکتے تھے ارے لوگ آج پوری کائنات کا دورہ کرو کائنات جو نہ کر سکتی وہ میرا حدود کر دکھائے گا آج دیکھو میرے حدیب کا مقام کیا ہے اس واقع میں سویا ہوا تھا واقع تبیل ہے جو ایمان افروزا سرکار کہتے ہیں جبریل میرے پاس آئے. میرے سینے کو شک کیا سینے کو کھول دیا شک کر دیا اور سرکار کا فرمان ہے یہ نظری بات نہیں ہے یہ حقیقت ایسا ہوا ہے سرکار کے سینے کو چیر دیا گیا اندر سے دل نکالا گیا اندر سے دل نکالا گیا دل نکالنے کے بعد سرکار کے دل کو گویا کے تش میں دھویا گیا زمزم کے پانی سے مشکات اور مسلم حدیث موجود ہے کہ جناب پناہ گدری لوگ پکڑے جبری لائے میرے سینے کو شک کیا میرے دل کو زمزم سے دھویا اس کے بعد میرے دل کو اپنی جگہ پرکھ دیا سٹا پرماتم میں دیکھ رہا تھا میرے دل میں دو آنکھیں دو کان ہیں ارے جناب یہ انسانیت اللہ اکبر ہوا کسی کی بشریت ایسی دیکھی ہے آپ نے کہ جناب جس کا دل نکال دیا جائے گری تھی کہ نوری طاقت سے سرکار کر رہے تھے اور بشری طاقت نفقد ہو چکی تھی اللہ اکبر کبھی سرکار علی کے گویا کے کو دوبارہ گیا دوبارہ مجھے چلی میں چلا مسلم میں گزرا السلام کو دیکھا کہ وہ نماز ہو کر ایک مسئلہ میرا کسی زمانے میں نیو کراچی میں جلتا تھا کسی صاحب نے مجھے تم کہتے ہو دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں تو اس کا مفوم ان شاء اللہ دس میں آئے گا تو کہنے لگے اللہ رضب اللہ محض اللہ کہ انبیاء تو قبر میں اپنی کروت صحیح نہیں کر سکتے وہ تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے پرچی میرے پاس آئی شخص میرے پاس نہیں آیا تو میں نے صرف یہ کیا کہ تمہارا اعتراض یہ تھا کہ جناب انبیاء کرام اپنی قبر میں ماض اللہ کمر صحیح نہیں کر سکتے تو وہ تمہاری امداد کیا کریں گے تو میں نے کہا اگر کہ وہ کمر صحیح کر دیں تو اس کا مطلب امداد کر سکتے ہیں اگر وہ کمر صحیح پڑی تھی سکار فرماتے ہیں میں موسا کی کمر کی خرید سے گزرا میں نے موسا کو دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور جو کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو کمر تو صحیح ہو جائے گی تو پتا چلا انبیاء کرام مدد کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا اعتراض صرف کمر صحیح کرنے پر تھا اور دیکھیے موسا علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تو صرف کشید کے اندر موجود ہے سرکار اس کے بعد بیتر مقدس میں پہنچے جب سرکار پہنچے تو دیکھا کہ کرام بھی موجود تو علیہ بھی موجود موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر موجود جس سرکار نے اس بات پر وہاں پر میں چھٹے آسمان پر پہنچا مثال اسلام وہاں بھی موجود علیہ السلام وہاں بھی موجود اور ہیں جب میں وہاں سے لوٹا تو اللہ حرک العزت نے مجھے پچاس نمازوں کا تحفہ دیا اور جب میں نے حضرت ابراہیم سے ملاقات کی اس کے بعد حضرت موسا کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ نے چھٹے آسمان پر مجھ سے گفتگو کی اور گفتگو سنی ہوئی اور مجھ سے کہا آپ کی امر اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی آپ ایسا کیجیے دوبارہ جائیے اور کچھ نمازیں معاف کرا دیجیے سرکار کہتے ہیں میں گیا ایک روایت میں تھا دس ماف ہوئی ایک میں آیا پانچ معاف ہوئی الگ سرکار کی فلاس ہم دوبارہ آئے چالیس بج گئی ارد کی حضور میری امت نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت کیسی پڑے گی آپ ایسا کیجیے جائیے اور گویا کہ اس میں اور تکسی کروائیے سرکار کہتے ہیں میں گیا پھر میں نے معاف کروائی پینتیس ہوئی تیس ہوئی پچیس ہوئی بیس ہوئی الخر میں پانچ ہی رہ گئی کتنی رہ گئی جو. کتنی رہ گئی مساجل انتقال کے بعد کتنی بڑی مدد کر رہے ہیں دیکھو <محن> عجیب بات ہے جناب انبیاء کرام کے تصرفات لوگ سمجھ نہ سکے جیسی یہ حدیث بھی تو مسلم بخاری کی تو ہے کہ جناب سرکار نے گفت سنیسا نے چھٹے آسمان پر کی وہی موسا قبر میں بھی تھے وہی موسا بیت المقدس میں بھی تھے وہی موسا چھٹے آسمان پر بھی تھے وہی موسا مشکل گشاری کرا رہے تھے راتی پھر ایک یہاں پر دیکھیے یہاں سے میں سسارن یہ کروں گا کہ امبیا اکرام کا بڑا مقام حاصل ہوتا ہے ذہن میں رکھ کر آپ خود اس سے مسائل کر سکتے ہیں ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے اگر سرکار کوئی علم غائب ہوتا تو سرکار پہلے ہی پانچ لے لیتے نا ہم نے کہا دیکھو میرے حبیب کی ذات ایسی ہے کہ جو ان پر اعتراض کرتا ہے اعتراض خدا پڑ جاتا ہے اگر کوئی شکیت ہے کہ جب پینتالیس معاف ہونی تھی تو اللہ کو پانچ لے لینی تھی نا اعتراض پھر ایسا بھی بن سکتا تھا کہ جب مثال سرکار پر بن سکتا ہے تو اعتراض گھوم کر کیونکہ عربی میں کہا جاتا ہے المو تریزو کلآما اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے اربی نے مقولہ ہے المو تریزو کلآما گویا کہ اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے کہ میں کس نوعیت کے اعتراض کر رہا ہوں اور کس جات کا کر رہا ہوں وہ اعتراض کہیں مجھ پر پھینک نہ آ جائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی یہ علم تھی کہ پینتالیس مواد ہوگی تھی اور سرکار بھی جانتے تھے ہوگی تو پھر پہلے پاس کیوں نہیں دی میں نے کہا سنیے کہ ایک دفعہ تو اللہ نے سرکار کو بلایا کہ آؤ مجھے دیکھ لو لوگ کہتے ہیں لو تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ بڑے محبوب ہیں اللہ کے وہ تو بلایا تھا نا کبھی مرضی ہوتی تو خود چلے جاتے میں نے کہا اس کی تو بدل دی ایک دفعہ بلایا تھا بار بار معاف کرانے خود کی مرضی سے گئے پتا چل جائے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے یہ بلانے پر بھی آتے ہیں دل بلانے بھی جاتے ہیں اتنا صحیح کا بندہ ہوں کہ جب چاہوں جیسا چھو چلا جاؤں اس لیے تو مسکاط تحریر ہے سرکار شہری نہیں کرتے تھے افطار نہیں کرتے تھے روزے پر روزہ ہے روزے پر روزہ ہے صحابہ نے عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ سہیری کرتے ہیں نہ اشتار کرتے ہیں ہم نے بھی آپ کے طریقے پر عمل کیا رام کے چہرے پیڑے پڑ گئے بھوک اور پیاس سے سرکار نے فرمایا اوکن سلی کیا تم میرے جیسے ہو سکتے ہو میں تو اپنے رب کے پاس کھاتا ہوں اور پیتا ہوں مسلم اب جاتے مسلم مشکار میں موجود ہے اپنے کے پاس کھاتا ہوں اور پیتا ہوں کیا مطلب بلاتا ہے جب بھی جاتا ہوں نہیں بلاتا ہوں جب بھی چلا جاتا ہوں یہ, بار، یہ بارگاہ محبوبیت کا مقام ہے یہ مکان محبوبیت کا مقام ہے جس کے نام ویبا کو قرآن کہتا ہے وہ نہ صورفا یوتی کے ابو کا فتح حبیب لوگ مجھے دے دے کے مناتے ہیں تو میرا اتنا پیارا بندہ ہے کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راجو ہو جائے گا تو حضراتِ کا دل کو رمک تک نصیب نہیں ہوئی اور گویا کہ جن کے اندر جنہوں نے ایسا ہی درس سنا کہ جس میں انبیاء اکرام کی تنقید اور تصویر دائر ہو وہ ان قرآن کی عادتوں سے لذت نہیں پا سکتے ہیں کتنا پیارا اور کتنا شینی کلام ہے جو وقت درکار نہیں ہوتا ورنہ اگر اس کی تشریح کرے تو حضرات گرامی ہم کہیں واقعی میں یہ اللہ کی وہ زمال کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے جو کہا ہے حق کہا ہے ایمان بھی ہمارا ہو این الیقین بھی ہو جائے حق الیقین بھی ہو جائے اور علم الیقین بھی ہو جائے کہ واقعی میں یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جو ایک بات کرتا ہے اور اس میں سو سو باتوں کے اشارے ہوتے ہیں سو سو ہزاروں باتوں کے گویا کے اشارے ہوتے ہیں تو حضرات گرم اسی کو بیان دیا گیا کہ سبحان لو سا مسجد الحرام مسجد القصح کے پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد اقسا سے مسجد حرام سے مسجد اختہ کی طرف تو المخت حضرات واقعے کو بڑا تفصیل سے بیان کیا گیا میں بھی مسجد اختلاف تک پہنچا ہوں الگی بارکنہ یہ بہت لمبی تفصیل ہے اگر اس میں جاؤں تو تقریبا دو ڈھائی گھنٹے مقاب تک ختم ہو جائے کہ اس میں کتنی گہرائی اللہ جتنے بیان فرمائی ہے وہ کون سی نشان تھی جو سرکار کو دکھائی دی یہ سوال پیدا وہ کون سی تھی تھیں المختصر میں صرف اتنا یہاں پروں گا کہ جب سرکار لوٹ کر آئے تو سر سید احمد خان یہ کہتا ہے کہ سرکار کو اگر آسمانوں کی زیارت کرائی گئی تو یہاں پر مسجد اختاط کا نام کیوں لیا گیا آسمانوں کی زیارت کرائی گئی تو یہاں پر مسجد اختاط کا نام کیوں لیا گیا ہم نے کیا کہ دو جواب ایک یہ کہ قرآن اجمالی کلام اس کی تفصیل حدیث ہے کیونکہ قرآن اکیلا نہیں آیا پدیا من اللہ نور وہ کتابی اپنے معلم کو اپنے ساتھ لایا ہے یہ ایسی کتاب ہے اپنے ٹیچر کو اپنے ساتھ لائے گویا کہ اپنے معلم کو ساتھ میں لائی جہاں پر اجمال پیدا ہوتا ہے معلم اس کی تفصیل کرتا ہے تفصیل حدیث بن جاتی ہے کلام قرآن بن جاتا ہے کلام قرآن بن جاتا ہے تفصیل حدیث بن جاتی ہے دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کافروں کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا کہ نبی پاس آسمانوں کی سیر کر کر آئے وہ کہتے ہم نے تو آسمان دیکھا ہی. نہیں تو یقین کیسا کریں لیکن قریش کے عربیوں نے اور اس وقت کے کفار نے مسجد اختلاف کو دیکھا تھا اور سرکار جب لوٹ کر کرائے تو آسمانوں کی بات نہیں کی بلکہ فرمایا کہ مسجد اختہ کو میں نے دیکھا اور جب رات کو لوٹ کر کرائے تو حضرت نے خانی کو اٹھایا سرکار نے اپنی بہن کو جگایا وہ جا گئی کہ اکثر کیا بات ہے کب میں میں رات سے آ گیا ہوں کہ کب گئے تھے کہ ابھی تو گیا تھا ابھی گیا میں اتنی لمبی سیر کر کے آ گیا تو کہ کیا کہا؟ حضور باہر کسی کو میں بتائیے گا کوئی یقین نہیں کرے گا کوئی یقین نہیں کرے گا سرکار نے کہا میں ابھی جا کر بتا کر آتا ہوں سرکار باہر گئے قویشیوں کو جمع کیا کفار وغیرہ سب کو جمع کیا اور رات میں ساتھ سمایا میں رات سے سے میں, میں پہلے بیت المقس گیا اور سفر ہو نہیں سکتا تھا اور, اور بیت المقدس کبھی نہیں گئے اور سرکار کے پاس جانے سے پہلے پہنچے اور سدی کے اکبر سے کہا ارے ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ کوئی شخص ہے میں رات رات کو بیت القبت چلا گیا آسمانوں پر چلا گیا پھر لوٹ کر آ یہ بات کیسی ہے تو صدیق اکبر نے کہا کہ جھوٹوں کے باپ یعنی ابو جہل ابو جہل جاہلوں کا باپ جاہلوں کے جھوٹوں کے باپ ذرا یہ تو بتائیے کہتا کون ہے کیا نہیں تم یہ بتاؤ کہ ایسا کوئی کرے کیا نہیں مجھے یہ بتاؤ یہ کہتا کون ہے کیا وہ آپ کے دوست کہتے ہیں کیا میرے دوست کہتے ہیں تو اگر وہ اس سے باپ آپ تو میں امن نہ چٹکنا کہ منکنا کہوں جدرین سرکار کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں حبیب چاہ رہے سے, کہ اس میں سب سے سچوں کا سچا سگ دے اللہ حضرات شناخت کی گراہی جمنی بھی امی رہا کر دے آج اگر کوئی کھڑا ہو کر ان کے گویا کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرے تو ان کی مثال تو آفتاب کی طرح ہے جو آفتاب پر تھوکتا ہے اس کے چہرے پر ہی تھوک گرتا ہے آفتاب को کچھ نہیں ہوتا سورج کو اگر کوئی تھوکے تو منہ پر آتا ہے تو سیاحا کال اور خصوصاً اکبر جیسا خلیفہ جس کی صداقت کی گواہی جس کی سچائی کی گواہی تو لوگ دیتے ہیں اور جس کی سچائی کی گواہی خدا دے لوگ خدا کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا اتنا سچا ہے اور خدا جس کو سچا اللہ اکبر کے اس کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے تو قرآن اور رب نے صدیق اکبر کو سچا کہا تو صدیق اکبر تیری صداقت کو سلام موبائل کریم ہمیں اکبر کی شفا حضرات محترم سرکار کے پاس پہنچے کا بہتر مقدس دیکھا سرکان فرما بتاؤ اس کے دروازے کتنے سرکان اتنے دروازے کتنی یہ کوئی سوال کوئی سوال ابھی ماشاء اللہ دیکھیں بڑے نمازی ہوں گے اور یہاں پر بزرگ نمازی بھی ہے میں ان سے پوچھوں بتائے آپ کتنے سال سے حبیب یہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ کہیں گے میں بیس سال سے پڑھتا ہوں تیس سال سے پڑھتا ہوں چالیس سال سے بتائیے یہ وضو خانے پہ نل کے کتنے لگے ہوں हमारे بتائیے یہ پنکھے کتنے ہیں بتائیے ہماری مسجد کے دروازے کتنے ہیں بتائیے یہ دیواروں پر ٹائر کتنی لگی ہے وہ کہیں گے شاہتا میں نماز پڑھنے آتا ہوں پنکھے گننے نہیں آتا ہوں کیسا سوال میں نل کے گننے نہیں آتا میں پنکھے گننے نہیں آتا میں ٹائل گننے نہیں آتا تو یہ سوال ایک حضرات گرامی اہل اکل کے نزدیک سوال ہی نہیں ہے دانش مندانا اور بکارانا اور ایک گویا کے گردواری والا ایک اہم مسئل نہیں ہے تو سوال کیا کیا ساروں نے بتایا اس کے دروازے کتنے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں اس میں رنگ روغن کیسے لگے ہوئے ہیں اب سرکار کو خلدان ہونا شروع ہوا اگر جواب نہیں دیتے تو مداق اڑائیں گے جواب نہیں دیتے تو مداق اڑائیں گے سرکار جو بھی ہے تو بچت توجہ نہیں تھی حضرات کیونکہ توجہ مقام پر تھی ابھی نہیں دیکھا ان چیزوں کو حضرات کو پار کرنے لگے صحیح تریف ہے سرکار سناتے میرے رب نے میرے سامنے میں تم مردوں کا اور میں دیکھتا گیا بتاتا گیا دیکھتا گیا بتاتا گیا منہ کالا ہو گیا حضرات گرانی بہت حال تریقت سر شراب سوافظ من الحرام اللہ انہو من انہو ہوا بصیر دعا کیجئے مقام مصطفیٰ کی برکت سے اللہ ہمیں مستفی اور مقام مستفاق کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو مہا فرمائے مقام مصطفیٰ اور میراج مستفا کی برکت سے منائے کریم آزاد قبر اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما ایک دفعہ درد پات کر لی آخر میں ایک واقعہ اور عرض کرتا چلوں اللہ رب العزت نے یہاں پر ثقافت کی بحث فرمائی اور ثقافت کو بڑے واضح انداز میں یہاں پر بیان کیا گیا تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا ایک یہودی ایک دفعہ ایک مسلمان عورت کے سامنے کہنے لگا کہ موسا علیہ السلام بہت سخی تھے وہ بڑی ثقافت کیا کرتے تھے دیکھو یہودیوں میں یہ عادت تھی اپنے نبی کی تعریف کرنے کی اور وہ مسلمانوں کو جلانے کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان حضرت موسا کو نہیں مانتے وہ اس یعنی ان کے سر پر یہ غلط فہمی تاریخ تھی اور گویا تعریف اپنی نبی کی کرتے تھے وہ اشارہ وہ اپنی نبی کی تعریف اچھی طرح سے کرتے تھے تو وہ گویا کہ آ کر مسلمان ایک اور کڑی تھی ان کے سامنے کہنے لگے مسا علیہ السلام بڑے مانگتا وہ عطا کر دیتے تھے اور موسا علیہ السلام الغر بہت تعریف کرنے لگے ان مسلمان بی بی کو گویا کہ غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا خالی موسا علیہ السلام نہیں اللہ کے سارے انبیاء سخی ہوتے ہیں ساروں کے صفائی برابر ہوتے ہیں تم ایک کو مان رہے ہو سب انکار کر رہے ہو تم کہتے ہو علیہ السلام بڑے شکیف ہے تو میں تسلیم کرتی ہوں لیکن آج میرے آقا کا مقام دیکھو اپنی بچی سے کہا جاؤ سرکار سے کہتا دے دو بچی گئی سرکار نے چڑھا دوں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ماجرہ کچھ نہیں بتایا کہا میری والدہ آپ کا کرتا مانگ رہی ہیں سرکار نے اپنا کمیز اتار کے لیے سرکار کے پاس ایک ہی تھا جب با ایک تھا سرکار نے اتار کے دے دیا وہ لے کر گئی اور اپنی والدہ کو دے دیتے تم السلام کی سقافت کی بات کرتا ہے اور آج دیکھ میں نے محمد عربی کے جسم سے ان کا کپڑا مانگی تو انہوں نے دے دیگر نماز کا وقت آ گیا ازان دے دی گئی سرکار اپنے حجر سے نہیں نکل رہے کیونکہ جسم پر کپڑا نہیں صرف پیدم بتا ہوا ہے شہابۂ کرام بڑے اظہار تشرف ہوئے کہ سرکار وہاں تشریف چنی رہے جب دیکھا گیا تو سرکار نے وہاں پہ بیان کہ میرے پاس ایک سائل آیا اس نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے کر دو اور میں نے دے دی دیا جب اس یہودی نے یہ بات سنی تو شرمندہ ہو گیا اور ایک بخاری کتب خانہ سے چھپی ہے سپا نمبر ایک سو ستر جلد نمبر ایک سرکار کی تہبن جو تھی بہت زیادہ بوشیدہ پرانی ہو چکی تھی تو ایک شادی نے سرکار کی خدمت میں تو دوسرے ایک صحبی بیٹھے تھے یار مجھے دے دیجیے بھلا کوئی اتنی ضرورت کی چیز کبھی دے گا کبھی دے سکتا ہے تو یہ پاس علیہ وسلم کی سخاوت دیکھیے سرگل کسی چو چلا نہ ماتھے پر بنایا نہ کوئی سا اظہار کیا بلکہ جو نیا پہ آیا تھا اس صحابی کو عنایت کر دی اور جب انیت کر دیا اور وہ جانے لگے تو دوسرے شہابہ کرام نے ان کو روکا تم نے سرکار سے ہے سرکار جب بھی کوئی سوال کرے تو وہ سرکار نے اس رات و سے جب بھی کوئی سوال کرے تو وہ منع نہیں کرتے ہیں اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ سرکار نے اس کے پاس دوسرا کوئی ٹیون نہیں تھا تو صحاب نے سننا کہ حضور وہ لا رابطہ کی قسم میں نے یہ ٹہول پہننے کے لیے نہیں لیا اپنے کفن کے لیے لیا ہے سماج کے ہاتھ اس پر لگے ہیں میں اس کا اپنا کفن بناؤں گا اٹھا کر دیکھو فتل باری شرح البخاری اٹھا کر دیکھو امام ابن حضرت کرانی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کہ انبیاء کرام کے جسم سے لگا ہوا کپڑا برکت والا ہوتا ہے اور صحابہ اکرام نے اس سے برکت حاصل کی اگر کمیری ماویہ کریب انتقال ہوتا ہے تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے پاس سرکار کے ناخون ہے یہ سرکار کے ناخون ہے یہ میرا انتقال ہو جائے تو ایک کو میرے لب دو کو میری آنکھوں پر کیا یہ مبالغہ نہیں تھا ہم نے مدینے کی مٹی کی تعظیم کر دی تو آپ اس قدر ہم پر گیا کہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے کہ ہم اسلام سے نکال کر پھینک دیا کہ آپ نے مدینہ شریف کی مٹی کی تعظیم کی ارے تعظیم کی تو مٹی تو سندھ میں بھی تھی مٹی تو پاکستان میں بھی تھی مدینہ کی مٹی کی تعظیم کیوں کی اس شہر کو مصطفیٰ سے خدمت ہے مصطفیٰ سے ہے مستفاق کی اس کو مبالغہ کہا جائے اور اس کو دو ہزار دن میں کوئی کہا جائے تو شہادہ اسلام سے پوچھئے کیا پسند کی کمی تھی جو سرکار کا تحمل سے آپ پسند بنا رہے کون سا طریقہ ہے کہ ناخون کو لے کر اس کو اپنی آنکھوں پر رکھنا اللہ اور واحد عبد کر دیا تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے تاریخ اسلام میں یہ باتیں واضح انداز میں موجود ہے نقل کیا کہ حضرت ندی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے سرکار کو چادر عنایت کی جی. وہ چادر سرکار کے پاس تھی پھر وہ کسی کو سرکار نے ہدا کر دی اس کے بعد وہ چادر چلتی گئی حضرت میرے ماویہ کا دور آیا تو وہ چادر جب حضرت میرے ماویہ کو پتا چلی کہ یہ سرکار نے اس چادر کو اڑا تو کہ چادر مجھے دے چادر کتنی ہوگی چادر ایک گرم کی ہوگی یہ آدھے گرم کی ہوگی وہ چادر اس دور میں آپ نے اسی ہزار گرم کی خریدی اسی ہزار گہم کی اور اپنے شہیدوں کو اپنے مہاجرین کو اطلاع دی کہ میں مر تو میرا کپل اس چادر کا مل اندازہ کیجیے اللہ تر علی یہ تمام باتیں کس بات کی گواہی دے رہی ہیں یہ تمام باتیں اس بات ہی تو بیان کر رہی ہیں کہ بابل خدا بزرگ کو قصہ مختصر خدا کے بعد اگر واقع رب کی عطا سے کوئی ذات قابل تعظیم ہے بندوں میں اللہ کے بندوں میں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرانی ہے دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے حضرات محترم کے ایمان پہ بے موج مدی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یہ نہ فرمائیں تیرے شاہد وہ سرمائے گیا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر سے نہ داؤ چھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا بخشوانا مجھ سے آسی کا وبا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر ہم سیاہ کاروں کے بھی عرب تپشے مچھر میں ہایا آف گن ہو تیرے پیارے کے پیارے جیسو و آخر دابانا علی الحمد للہ رب